اور ہم نے اس میں باغ بنائی کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کے